باب نمبر چالیس سوم و افطار میں صوفیائے کرام کے مختلف اتوار کچھ مشایخ اعظام سفر و حضر میں ہمیشہ روزے سے رہتے تھے یہاں تک کہ واصل باللہ ہو گئے یعنی انتقال فرما گئے چنانچہ انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ عبداللہ بن جابار تھے انہوں نے پچاس سال سے زیادہ مدت تک روزے رکھے خواہ سفر ہو یا ہضر انہوں نے کبھی افطار نہیں کیا ایک بار ان کے احباب و اصحاب نے ان پر بہت زور ڈالا تو انہوں نے افطار کر لیا لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئے جب مرید یہ دیکھے کہ اس کے دل کی اصلاح مسلسل روزہ رکھنے میں ہے تو اس کا لگاتار اور مسلسل روزے میں مزائقہ نہیں کرنا چاہیے لیکن افطار یعنی وقفے کے پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس عمل سے اس کے نسب العین کو مدد ملے گی سائمدہر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حضرت ابو موسا عشاری رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلسل روزے رکھے جہنم اس پر تنگ ہو گیا اس کی تشریح فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوے کا حساب لگایا وہ عقد سائن یعنی جس نے نوے دن تک مسلسل روزے رکھے اس کے لیے جہنم میں جگہ نہیں ہوگی بعض حضرات نے مسلسل روزے رکھنے سے کراہت کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جس نے مسلسل روزے رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوم ولا افطر اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا جو حضرات مسلسل روزے رکھنے والے ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تعویل یہ کی ہے کہ مسلسل روزے دار سے مراد وہ شخص ہے جس نے عیدین اور ای ایام تشریق میں بھی روزے رکھے اور یہ مکرو ہے لیکن جس نے ان دونوں میں روزے نہیں رکھے اس کے روزے ان روزے داروں میں شمار نہیں ہیں جن سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کا اظہار فرمایا ہے حضرت داود علیہ السلام کے روزے بہترین روزے تھے بعض مشائخ کا معمول یہ رہا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے بہترین روزے تھے جو ایک رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے اس طریقے کو مشایخ کرام کی اکثریت نے پسند کیا ہے تاکہ اس طریقے کو اپنا کر انسان صبر و شکر دونوں حالتوں میں رہے بعض مشائخ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ دو دن روزے سے رہتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے یا ایک دن روزہ رکھتے اور دو دن بغیر روزے کے رہتے کچھ حضرات صرف پیر جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھتے تھے جیسا کہ منقول ہے شیخ صحل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پندرہ دن میں صرف ایک بار کچھ کھاتے تھے باقی ایام میں مسلسل روزے دار رہتے اور رمضان شریف کے پورے ماہ میں صرف ایک بار کھاتے اور سادہ پانی سے افطار کرتے تاکہ سنت کا اتباع ہو سکے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا معمول سید القیفہ شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ سائم الدہر تھے البتہ جب کوئی برادر طریقت ان کے پاس آ جاتا تو اس کے ساتھ افطار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھائیوں کا ساتھ دینا یعنی ان کے عمل میں شریک ہونا روزے یعنی نفل کی فضیلت سے کم نہیں ہے مگر اس قسم کے افطار کے لیے علم کی ضرورت ہے یعنی علم طریقت و شریعت پر عبورے کامل ہو کیونکہ ایسی افطار کبھی کبھار نفسانی تحریک سے بھی ہو سکتی ہے اور برادران طریقت کے ساتھ اشتراک عمل کی نیت ہی نہیں ہوتی بلکہ اپنے نفس کی خواہش بھی اس میں شریک ہوتی ہے بس نفس کی تما اور حرض کے د... ہوتے ہوئے محض موافقت کی نیت کا خالص رکھنا دشوار ہے یعنی عموماً شائبہ نفس اس موافقت میں پایا جاتا ہے شیخ ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ کئی سال گزر گئے ہیں میں نے کوئی چیز نفس کی خواہش پر فرمائش کر کے نہیں کھائی ہے بلکہ جب کوئی چیز میرے سامنے آئی ہے تو میں اس کو اللہ تعالی کا فضل و کرم سمجھ کر اس کا خاص فعل سمجھ کر اس کو قبول کرتا ہوں یا اس کام کو سر انجام دیتا ہوں آپ نے مزید فرمایا کہ ایک روز مجھے کھانے کی خواہش ہوئی اور اس وقت تک وہ شخص جو کھانا لے کر آیا تھا حسب معمول کھانا لے کر نہیں آیا تھا بس میں نے خود اس کوٹڑی کو کھولا جس میں کھانا رکھا ہوتا تھا اور وہاں سے میں نے ایک انار اٹھا لیا اتنے میں ایک بلی آ گئی اور اس نے وہاں ایک مرغی کو پکڑ لیا میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ اس انار لینے کی سزا ہے کہ بلی نے اس گھر کی مرغی پکڑ کر مار ڈالی میں نے شیخ ابو مسعود رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ دن رات میں کئی مرتبہ کھانا کھاتے تھے جس وقت بھی کھانا ان کے سامنے لایا جاتا تو وہ اس میں سے کچھ کھا لیتے تھے ان کا خیال تھا کہ وہ ایسا اللہ تعالیٰ کی موافقت میں کر رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کھانا بھیجتا ہے اور وہ اس میں سے کچھ کھا لیتے ہیں اس طرح انہوں نے معقولات مشروبات ملبوسات میں اپنی مرضی اور اپنے اختیارات کو بالکل ترک کر دیا تھا اور فیلِ الٰہی پر تمام کاموں کو منحصر کر رکھا تھا چنانچہ ضروریات کے حصول کے لیے انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا اور نہ کوئی ذریعہ اختیار کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ انتظام ہو جاتا اسی پر اکتفا کرتے چنانچہ وہ بہت دنوں تک بھوکے رہے اور کسی کو بھی ان کی اس حال کی خبر نہیں ہوئی اور نہ انہوں نے اپنے نفس کے لیے کچھ کام کیا کس کے ذریعے ان کو کچھ کھانے کو میسر آ جاتا وہ اور وہ اللہ تعالی کی روزی رسانی کے منتظر رہے مدتوں کے بعد لوگوں کو ان کے فقر و فاقہ کی خبر ہوئی اور اللہ تعالی نے اس کام کے لیے ان کے بہت سے شاگردوں اور ساتھیوں کو مقرر فرما دیا وہ لوگ پرتکلف کھانے ان کے لیے تیار کر کے لاتے جن کو وہ اللہ تعالی کا فضل و کرم سمجھ کر کھا لیتے تھے ان کا یہ ارشاد میں نے سنا ہے اصب کل یوم و جب میں الاثومی و الحق المشتب سو میں بے فعل ہی فعرفقل حق فی ہر صبح روزے دار ہونا مجھے محبوب ہے مگر جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے روزے کی محبت کو ختم فرما دیتا ہے تب بھی میں اللہ تعالیٰ کے عمل سے موافقت کرتا ہوں یعنی جو رزق مجھے دیتا ہے اس کو قبول کرتا ہوں واسط کے ایک صاحب صدق و صفحہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کئی سال تک روزے رکھے لیکن وہ ہر روز یعنی سوائے رمضان کے روزوں کے اپنا روزہ غروب آفتاب سے پہلے کھول لیتے تھے شیخ ابو نصر سراج رحمۃ فرماتے ہیں کہ بعض اصحاب طریقت نے اس مخالفت شرعی یعنی غروب آفتاب سے قبل نفلی روزہ کھولنا کو ناپسند کیا ہے حالانکہ وہ روزے نفلی ہی ہوتے ہیں لیکن کچھ حضرات نے اس عمل کو اس لیے پسند کیا ہے کہ وہ بھوکے رہ کر نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یعنی روزہ سمجھ کر بنیت اجر لطف اندوز ہونا نہیں چاہتے تھے وہ اپنے روزوں کو روزہ نہیں بناتے تھے بلکہ ان کو فاقہ میں تبدیل کر دیتے تھے تاکہ نفس کی اصلاح ہو سکے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح وہ روزے کے خیال سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے اسی طرح روزے کے تصور سے لطف اندوز نہ ہونا بھی تو ایک قسم کی لذت اندوزی ہے اسی طرح یہ سلسلہ لامتناہی ہو جائے گا بس بہتر یہی ہے کہ شریعت کے احکام و قیود کے مطابق روزے کو مکمل کیا جائے یعنی پہلے افطار نہ کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو بہرحال ارباب حق کے تمام کام خلوص اور نیک نیتی پر مبنی ہوتے ہیں اس لیے وہ صداقت کی کبھی مخالفت نہیں کرتے کیونکہ صداقت ہر حال میں پسندیدہ چیز ہے اور صادق جو ہمیشہ صد کی چار دیواری میں محصور ہے وہ اس سے کس طرح اعراض کر سکتا ہے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی صوفی کو نفی روزے سے پاؤ تو اس کو متہم کرو کیونکہ اس صورت میں وہ دنیا داری سے آلودہ ہے کہا گیا ہے کہ اگر ہم خیال حضرات کی ایک جماعت ہو اور کوئی مرید ابتدائی منزل پر ہو تو سب لوگ اس کو روزے کی ترغیب دیں اور اس کے ساتھ روزہ رکھیں لیکن اگر اس کا ساتھ نہ دے سکیں یعنی نفل روزہ اس کے ساتھ نہ رکھ سکیں تو بہر نو اس کے افطار کا بندوبست کریں اور فقائے جماعت اس کے لیے زحمت اٹھائیں مگر اس کے حال کا قیاس اپنے حال پر نہ کریں اگر اس جماعت میں شیخ یا مرشد بھی موجود ہو یعنی اگر کوئی ایسی جماعت ہے جس میں شیخ بھی موجود ہے تو تمام رفقا اس کے ساتھ روزہ رکھیں اس کے ساتھ افطار کریں ہاں اگر کسی کو شیخ جماعت اس کے خلاف حکم دے یعنی نفی روزہ رکھنے سے منع کرے تو اس کو شیخ کے حکم کی اطاعت ضروری ہے ایک شیخ کا عمل مرید کی تربیت کے لئے چنانچہ اس اصول کی بنا پر ایک شیخ نے محض اپنے مرید کی تربیت کے لیے کئی سال تک متواتر روزے رکھے تاکہ مرید ان کو دیکھ کر ان کی پیروی کرے اور روزے رکھے یعنی شیخ کے ساتھ خود بھی روزہ رکھنے لگے شیخ ابو الحسن مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ بسرا میں قیام پذیر ہوئے تھے تو لگاتار روزے رکھے تھے اور صرف جمعہ کی شب میں روٹی کھاتے تھے اس طرح ان کی خوراک کا خرچ صرف چار دافق ہوتا تھا جس کو وہ چھال کی رسیاں بٹ کر کماتے تھے ان یہ رقم اس محنت سے حاصل کرتے تھے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ بصرہ میں آپ کے مریدوں کی کثرت تھی اس لیے ان کی تربیت کے لیے بسرہ کے قیام میں ان کا یہ معمول ہوتا تھا دافق دمڑی کو بھی کہتے ہیں اور بعض اہل لغت نے ایک دافق کو تین پیسے کے برابر بتایا ہے صاحب منجد کہتے ہیں کہ درہم کا چھٹا حصہ ہے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے شیخ ابو الحسن بن سالم شیخ ابو الحسن مکی کی نسبت فرماتے تھے کہ میں انہیں اس وقت تسلیم کروں گا یعنی شیخ مانوں گا جب وہ افطار کریں اور کھانا اور کھایا کریں ابن سالم رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر نفسانی خواہش میں گرفتار ہونے کا الزام لگاتے تھے کیونکہ وہ لوگوں میں اپنے اس مسلسل روزوں کی وجہ سے مشہور تھے چنانچہ ان کی اس شہرت کو بھی ابن سالم رحمۃ اللہ علیہ صاحبہ نفس شائبہ نفس قرار دیتے تھے اس بنا پر ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو بندہ حق کے لیے اخلاص رکھتا ہے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے اور وہ یہی پسند کرتا ہے کہ وہ ایک کنویں میں بند ہو اس کے حال سے کوئی آگاہ نہ ہو یعنی شہرت بھی منافی اخلاص ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ باتیں بناتا ہے شیخ ابوالحسن کا ایک عجیب و غریب واقعہ شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حرم شریف میں اپنی جماعت یعنی مریدوں کے ساتھ سات دن تک مقیم رہے لیکن اتنی مدت میں ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ان کا ایک مرید تہارت کے لیے باہر گیا تو اس نے خرپسا کا چھلکا پڑا دیکھا اس نے اٹھا کر وہ چھلکا کھا لیا کسی شخص نے اس کی اس شدید گرسنگی کو دیکھا تو ان کا پیچھا کیا کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ معلوم ہو جائے اور اس کے بعد کچھ کھانا لا کر ان لوگوں کے سامنے ازراہ محبت اور رفق کو مدارا پیش کیا شیخ نے جب یہ رنگ دیکھا تو فرمایا تم میں سے کس نے یہ جرم کیا ہے جس کی پاداش میں ہمارے پاس کھانا بھیجا گیا ہے اس شخص نے کہا کہ جی مجھ سے یہ قصور سرزد ہوا ہے مجھے خرپسا کا چھلکا پڑا ہوا مل گیا تھا میں نے نے اٹھا کر کھا لیا. یہ سن کر شیخ نے کہا کہ اب تم اپنے جرم کے ساتھ رہو یعنی ہماری جماعت کو چھوڑ دو یہ سن, سن کر اس مرید نے کہا کہ میں اپنے جرم اور گناہ سے توبہ کرتا ہوں اس پر شیخ نے فرمایا کہ توبہ کے بعد تو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ہے ایام بیس کے روزے بہت سے مشائق کرام ایام بیس کے روزے رکھنا پسند فرماتے تھے یعنی مہینے کے تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزے رکھتے تھے روایت ہے کہ جب حضرت عدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا یعنی جنت سے زمین پر ان کا ہیوت ہوا تو معاسیت اور رب کی نافرمانی کے اثر سے ان کا تمام جسم سیاہ پڑ گیا تھا پس انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو اللہ تعالی نے ان کو ایام بیس کے روزے رکھنے کا حکم دیا چنانچہ ہر روز یعنی روزے کی برکت سے ان کے ان کے سیاہ جسم کا ایک تہائی حصہ سفید ہو جاتا تھا تا آ ایام بیس کے تین روزوں پر ان کا تمام جسم سفید ہو گیا بعض مشائق ماہ شعبان کے نصف اول کے تمام دنوں کے روزے رکھنا اور نصف آخر میں نہ رکھنا پسند فرماتے تھے اگر کوئی شخص ماہ شعبان اور رمضان کو اپنے روزوں سے ملا دے یعنی پورے ماہ شعبان کے نفلی روزے رکھے اور پھر رمضان کے فرض روزے رکھے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص تمام ماہ شعبان کے روزے نہ رکھ سکے تو رمضان شریف سے ایک دن یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے یعنی ایک دو روزے رکھ کر رمضان کے روزوں سے نہ ملائے اس طرح بعض بزرگوں نے تمام رجب کے روزے رکھنا مکروح قرار دیا ہے کیونکہ اس طرح رمضان کے روزوں پر برتری کا پہلو نکلتا ہے البتہ دلحجا کے اور محرم کی دس تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے اسی طرح شہر حرام یعنی رجب میں جمعرات جمعہ اور ہفتہ کو روزہ رکھنا مستحب ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے شہر حرام یعنی رجب کے تین دنوں یعنی جمعرات جمعہ اور ہفتہ کو روزہ رکھا تو وہ سات سو سال جہنم سے دور ہو گیا